ام خلقوا من ام هم الخالقون کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے عیسا کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرقین مکہ کے خلاف حجت قائم کرنے کے لیے ایک ایسا طرز استدلال اختیار کیا ہے جس کے نتیجے میں انہیں باری تعالی کی توحید کا اقرار کر لینا چاہیے ورنہ بصورت انکار ان پر حجت قائم ہو جائے گی کہ ان کا اعتقاد مشرکانہ دین اور عقل سب کے خلاف ہے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ان کا عقیدہ انکار توحید و رسالت اس دعویٰ کو مستلزم ہے کہ انہیں اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے اور ایسا دعویٰ کرنا تین حالتوں میں سے ایک سے خالی نہیں ہے یا تو وہ یہ کہیں کہ انہیں کسی خالق نے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ از خود وجود میں آ گئے ہیں اور یہ بات عین محال ہے یا کہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی پیدا کیا ہے یہ بھی محال ہے اس لیے کہ ایسا ممکن نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو پیدا کرے اور جب یہ دونوں صورتیں ناممکن ہوئیں تو تیسری بات ثابت ہو گئی کہ انہیں اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ صرف وہی ذات برحق عبادت کا مستحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے